ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محترم گھر کا کعبہ ماہ حرام قربانی کے جانور اور گلے کے پٹے یعنی قلادوں کو لوگوں کی بقا کا سبب بنایا جس نے لوگوں کے دلوں کو پاپیادہ سوار اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار اس کی طرف مائل کر دیا میں اس پاکزات کی حمد بیان کرتا ہوں اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس سے ہم اپنے دین پر ثابت قدمی اور اللہ سے ملاقات کے دن نجات کی امید کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ رسول اور خلیل ہے اور اس کی مخلوقات میں اس کے چنیدہ ہیں آپ اگلے اور پچھلے لوگوں کے سردار اور سفید چہرے والی روشن لوگوں کے رہبر ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کے نیک پاک باز اہلی خانہ پر آپ کی بیبیوں امہات المین پر صحابہ و تابعین پر اور تا قیامت آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لے کہ دن الٹ پلٹ ہونے والے ہیں اور زمانہ بادل کے گزرنے کی طرح گزر رہا ہے اس کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور مستقبل اوجل ہے اور ہمارے لیے وہی گھڑی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس لیے تقوی کے ساتھ اور مضبوط کڑے کو تھام کر اللہ کی طرف تیز گام ہوں اللہ کا فرمان ہے پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت مسلمانوں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں ایک ایسا مہینہ جو منفرد انداز میں ہر سال بار بار آتا رہتا ہے جس پر نسل متعدد صدی اور قدیم زمانوں میں ایک بعد دیگر گزر چکی ہیں جس میں تلبیہ ہے طواف ہے سعی ہے کنکری مارنی ہے وقوف ہے اور مبیت ہے اور ایسے مقامات ہیں جہاں کا رخ نبیوں رسولوں بادشاہوں سربراہوں علماء اور لوگوں کے گروپوں نے کیا جن کا شمار اللہ کے سیوا کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ سب وہ اللہ کے پاس اس فضیلت کی طرف طاقتے ہوئے آئے ہیں جو ابراہیم خلیل کی پکار کا جواب دینے میں ہیں جب ان کے رب نے انہیں حکم دیا اللہ کا فرمان ہے اور تم لوگوں میں حج کی منادی کر دو وہ تمہارے پاس پاپیادہ اور ہر آنے والے دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے آئیں گے یہ مکہ وہ مکہ اور بیت الحرام ہے جس کی تعمیر عبادت توحید اور طاقت کے لیے کی گئی ہے اللہ کا فرمان ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے وہ مبارک ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور اس میں جو داخل ہوا وہ امن پا لیا اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ سے زیادہ کون بات میں سچا اور کون گفتگو میں اللہ سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے اس نے سچ فرمایا اس میں واد نشانیاں ہیں ہاں یہ واد نشانیاں ہیں جنہیں درازی زمانہ مٹا سکتی ہے نہ کاد نشانیاں جو اس کے فضل تقدس اور اس کی اس بلندی کی گواہ ہیں جو زمانے سے بالت ہے اس میں مقام ابراہیم ہے جہاں سے اس میں مقام ابراہیم ہے جہاں سے انہوں نے بنیادیں اٹھائی اور ان کے صاحبزاد اسماعیل علیہ السلام ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کا فرمان ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو بہت سننے جاننے والا ہے ان کا وہ مقام جہاں پہ بغیر جوتے ان کے ننگے پیر کی تازہ نشانی ہے ان کی ہمت اخلاص اور اپنے رب کے حکم کی سچی تعمیل پر گواہ ہے اس میں صفا و مروہ کے درمیان وادے و در نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ایک ماں اور اس کے بچے پر مشتمل اس چھوٹے خاندان نے آب و گیا وادی میں کیسی تگ و دو کی اس کا احساس کر سکیں جہاں انہیں ان کے شوہر جب چھوڑ کر جانے لگے تو وہ ان سے کہنے لگی کیا کہ آپ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتی ہیں تب وہ ہمیں دائ نہیں کرے گا یہ سعی طاقت اور توکل کی علامت ہے یہ اللہ پر وہ اعتماد اور بھروسہ ہے جو حاضر علیہ السلام کے دل پر چھا گیا تھا تاکہ اللہ ایسے زمزم سے انہیں نوازے جو ان کے شیرخار بچے کے دو پیروں کے درمیان سے پھوٹ پڑتا ہے یہاں تک کہ پانی ظاہر ہوا اور اس سے وہ پی انہوں نے پیا زمزم مبارک پانی ہے جو کھانے کی آسودگی اور بیماری کی شفا ہے یہ وہ زمزم جو بہتا رہتا ہے اور کم نہیں ہوتا ایسا معجزانہ پانی جس نے سائنس دانوں اور تجربہ کاروں کو حیران کر دیا ہے وہ ایسا پانی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے ہاں اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں یہ محترم گھر جس میں کھلی نشانیاں ہیں وہ اس برکت کی نشانی ہے وہ اس برکت کی نشانی ہے جسے اللہ نے اپنے پرانے گھر کو عطا کیا ہے وہ آمن میں برکت گزران زندگی میں برکت اور خرد و نوش میں برکت ہے بخاری وغیرہ کے یہاں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بی کے پاس آئے تو اس سے پوچھا تمہارا کھانا کیا ہے اس نے کہا گوشت انہوں نے کہا اور تمہارا پینا کیا ہے اس نے کہا پانی انہوں نے کہا اے اللہ تم ان کے لیے پانی اور گوشت میں برکت دے آپ نے فرمایا کوئی بھی مکہ کے علاوہ اور کہیں بھی ان دونوں چیزوں پر اکتفا نہیں کرتا ہے مگر وہ اس کے لیے ناسازگار ہو جاتی اے اللہ ان کے دلوں کو ان کی طرح مائل کر دے اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں مکہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان واد نشانیوں پر گواہ ہیں ان سے ممن اپنے عظیم شان والی خالق کی عظمت اور اس پورے اس پرانے گھر کا تقدس کا درس رہتے ہیں جس میں اللہ نے واد نشانیاں وادیت فرمائی ہیں کہ اہل نظر استفادہ کرے یہ نشانیاں مسجد میں ہیں یہ نشانیاں مشاعر اور میدانوں میں ہیں حاجی خانہ کعبہ آتا ہے تاکہ سب سے پہلے طواب سے شروع کرے اور طواب میں سب سے پہلے حضر اسود سے شروع کرے جسے اللہ نے اپنے محترم گھر میں اپنی وادی نشانیوں میں سے بنایا ہے یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو پوری طرح ثاقب کر دیتا ہے مسند احمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ دینے والی نشانی ہے جو حکمت سچائی اور امانت والے نبی ہیں۔ ایسے نبی جو جمع کرتے ہیں بارتے نہیں جو رحم دل ہے سخت دل نہیں جو اصلاح کرتے ہیں بگاڑتے نہیں جب قریش کے قبیلے کعبہ کی تعمیر کے لیے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلہ الگ الگ, الگ جمع کرنے لگا انہوں نے اسے بنایا یہاں تک کہ جب تعمیر رکنی کی جگہ پہنچی تو اس سلسلے میں وہ لڑ پڑے ہر قبیلہ دوسرے کو چھوڑ کر اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہ رہا تھا یہاں تک کہ انہوں نے باہم قسم کھائی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے تو قریش کے ایک دانشمند شخص نے کہا جس چیز کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو اس میں اپنے درمیان ایک ایسے شخص کو فیصل بنا لو جو اس مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو وہ اس بارے میں تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا تو وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی جب انہوں نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لے آؤ آپ کے پاس کپڑا لایا گیا آپ نے پتھر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس سے رکھا پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلہ کپڑے کا ایک کنارہ پکڑ لی پھر انہوں نے مل کر اسے اٹھایا یہاں تک کہ اسے اس کی جگہ پہ لے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے رکھا پھر اس پر تعمیر کی گئی یہ ایک ایسی واضح نشانی ہے جس کا خیال ہر اس شخص پر گزرتا ہے جس نے پتھر کو دیکھا ہے یا اسے چھویا ہے یا اس کا بوسا لیا ہے وہ رحمت والے خوشخبری دینے والے والے روشن چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے جنہوں نے فرمایا اور وہ صادق و مصدوق ہیں حجر اس جنت سے دودھ سے بھی زیادہ سفید اترا تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا تیر دی محب تبرین نے کہا اس کے سیاہ رہنے میں ہر صاحب بصیرت کے لیے عبرت ہے کیونکہ گناہ جب سخت پتھر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو پھر دل پر ان کی تاثیر زیادہ ہے ابن حجن نے کہا بعد ملحدین نے بعد ملحدین نے یہ کہہ کر اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ کیسے مشرقوں کے گناہوں نے اسے سیاہ بنا دیا اور اہل توحید کی تعتو نے اسے سفید نہیں بنایا اس کا جواب وہی ہے جو ابن قطعیبہ نے کہا سفیدی سیاہی سفیدی کے برخلاف رنگتا ہے اور رنگ پکڑتا نہیں ہے ان کا کلام ختم ہوا اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں اس واض نشانی کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کی کوئی خاص برکت ہے یا وہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کا بوسہ لینے اور چھونے کے لیے باہم لڑ پڑے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ نقصان کر سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے بوسا نہیں دیتا فاروق اور رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بے شک تم یہ طاقت اور آدمی ہو چنانچہ بھیڑ میں نہ گھسو کے کمزور کو تکلیف دو اگر کچھ شادگی مل جائے تو اسے چھولو ورنہ اس کا رخ کرو تحریل و تکبیر کہو اسے احمد نے روایت کیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے مبارک ہے اور جہانوں کے لیے ہدایت اس میں وعد نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو امن پا لیا اور لوگوں پر اللہ کا حق اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ان میں موجود آیت ذکر اور حکمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اگر غلط ہے تو میرے نفس و شیطان کی طرف سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور سارے مسلم مرد و عورت کے لیے ہر گناہ و خطا سے اللہ کے کرتا ہوں آپ اس کے ہیں استغفار کریں اور توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے اللہ کے لیے ہے اس کے احسان پر اور اس کے لیے ہر طرح کا شکر ہے اس کے ہر ہے نوازش پر اما بعد اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں آپ اپنے لوگوں کی یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم اور زمین پر قدم رکھا ہے یہ مادر بستیاں مکہ اور امن والا شہر ہے اللہ نے اس عبادت کو یہاں کے لیے خاص کیا ہے اس میں زمان و مکان کی حرمت ہیں اور ان دونوں حرمتوں میں سکینت تواد اور ہمدردی کو تقبیت پہنچانے والے امن کی بنیاد ہے اس عبادت کا وقت اور اس کے مقامات دونوں نعرہ توحید لا الا اللہ وحده لا کلا لہ ملک و لہ الحمد ولا کل شین قدیر کے علاوہ کسی بھی نعرہ کو اور طلبیہ کے شعر لبک اللہ کلا شریک لب انمد شریقل کے علاوہ کسی بھی شعار کو نکارتے ہیں حج عبارت ہے صرف طواف سعی وقوف مبیط رمی حلق اور تقصیر سے اور اللہ کا اپنے بندوں پر احسان یہ ہے کہ اس نے اس گھر کے لیے اور اللہ کا اپنے بندوق پر احسان یہ ہے کہ اس نے اس گھر کے لیے تمام زمانوں میں ایسے لوگوں کو مسخر کر دیا ہے جو حاجوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں عرب کے قبائل اسے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے کچھ لوگ پانی پلانے کا کام کرتے تو کچھ کھانا کھلانے کا اور کچھ لوگ حفاظت کا فریدہ انجام دیتے یہاں تک کہ نسلیں اور ممالک کے بعد دیگرے گزر گئے پھر اللہ نے اپنے گھر کے لیے ملک حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو تیار کیا جو اس کے معاملے کی دیکھ ریکھ کرنے والی اس کی خدمت پر ناز کرنے والی حاجیوں کی صبح و شام و عام درفت اور حصول مقصد میں آسانی کے اسباب فراہم کرنے والی اور اپنی طاقت بھر تعمیر اور آبادی میں خرچ آباد کاری میں خرچ کرنے والی ہے جس کی گواہی قریب و بعید دونوں دیتے ہیں اللہ اسے اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو پر امن اور سکون بنائے اللہ اسے اور مسلمانوں کے سارے ممالک کو پر امن اور سکون بنائے اس ملک پر آپ کا اے اللہ کے محترم گھر کے حاجی و حق یہ ہے کہ آپ کا خیر مقدم کریں اور آپ کی صحیح سلامت آمد سے لے کر آپ کی بحرہ ہو کر واپسی تک امداد امن اور راحت فراہم کریں اور اس کا آپ پر حق یہ ہے کہ آپ مشاعر کی حیبت کا احساس رکھیں سنجیدگی اور نرمی کے ساتھ ساتھ ان تمام نظاموں اور تعلیمات کی پابندی کریں جو حاجیوں کی مصلحت کے لیے بنائی گئی ہیں اور ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں اور ان کے حج میں انہیں تکلیف نہ دیں ایسے شیاروں کے ذریعے سودا بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ عبادت کی ادائیگی میں کسی ایسی چیز سے خلل ڈالنے کی گنجائش ہے جو اس کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالی مسائی میں برکت دے قدموں کی رہنمائی فرمائے اور حاجیوں کے حج کو پورا کرے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب تو اس دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے آپ اللہ اللہ پر رحم فرمائے آپ سب سے بہتر مخلوق اور سب سے پاکز انسان حوض و شفاعت والے محمد بن عبداللہ پر درود بھیجیں اللہ نے آپ کو اس کا ایسا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی پھر اس کی تسبیح کرنے والے فرشتوں سے ایمان لائے ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو اے اللہ تو در سلامتی نازل فرمان اپنے بندہ رانی اور تابنا پیش آنے والے محمد پر اے اللہ تو رادی ہو جا آپ کے چار خلائف راشدین ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے اپنے نبی کے سارے صحابہ اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو جود اور احسان سے اے الحمر اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک و مشرکین کو دلیل کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو بیماروں کو شفا عطا فرما مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اکرم الکرمین اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامت عطا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سرپرستی اس انسان کے ہاتھ میں جو تجھ سے ڈر تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری, تیری رضا مندی کا اتباع کری یا رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہی بھائیوں کے لیے تو ہو جا اے اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا اے اللہ تو ان کی اور ان کے دشمن پر مدد فرما اے ارب العالمین اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھرا یاطا فرما اور جہنم اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچانے ہمارا رب رب العزت ان چیزوں سے پاک جو متصف کرتے ہیں رسولوں پر سلام ہو اور ہماری آخری دعوت پکار یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں